نور کی آیت نمبر باسٹھ کا شان نزول اس طرح ہے غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے پیارے پیارے صحابہ کرام نے مل کر تین دن تک خندقیں کھو دیں خندق سے مراد یہ ہے کہ جب عالم کفر کے تمام کافر مل کر اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے حملہ آور ہوئے تو مدینہ منورہ کے ارد گرد ایسے کھو کھودے گئے کہ کافر مدینہ میں داخل نہ ہو سکیں ان بڑے بڑے گڑوں کو خندق کہتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے گڑے تھے کہ وہ اسے چھلانگ لگا کر بھی عبور نہ کر سکیں اس طرح مدینہ منورہ میں کافروں کو داخل ہونے سے روکا گیا کافی دنوں تک کافروں نے محاصرہ کیا اور پھر آخرکار کار زار آندھیاں چلیں اور کافر جو ہیں وہ گھبرا کر بھاگ گئے اس کا مکمل واقعہ تو سور احزاب میں موجود ہے سورت الاحزاب میں یہاں پر اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب خندق کے موقع پر مسلمان مل کر خندقیں کھود رہے تھے تو اس موقع پر بعض منافقین بھی شامل تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر اپنے گھروں پر چلے جاتے جب دیکھتے کہ مشکل کام ہے تو ادھر ادھر ہو جاتے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو کبھی کوئی ضرورت پیش آتی ان تین دنوں میں تو وہ اپنی طبعی ہا جاتے ہیں یا گھریلو ضروریات کے لیے بھی اگر جانا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم سے اجازت طلب کرتے تو پہلے تو صحابہ کرام کی کوشش ہوتی کہ وہ اجازت ہی طلب نہ کرے جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور بہت زیادہ ضروری کام ہوتا تو حضور کی بارگاہ میں آج وہ درخواست پیش کرتے حضور اجازت دیتے پھر وہ جاتے تو اس آیت میں ان مومنوں کی تعریف کی گئی انم المنون الدین آ منو بلاہ و ہی مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ ادا کانو اور جب وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں علا امرن کسی ایسے معاملے پر جامعن جس کے لیے انہیں جمع کیا گیا جیسے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کے کھودنے کے لیے جمع کیا گیا لم یزحبو وہ نہیں جاتے دنو جب تک کہ وہ آپ سے اجازت حاصل نہ کر لیں اور صرف غذب خندق میں یہ مسئلہ نہیں تھا صحابہ کرام کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے بغیر حضور کی اجازت حاصل کیے وہ مجلس سے باہر نہ جاتے اس قدر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور تعظیم کرتے ان لدین دینوں کا بے شک وہ لوگ جو آپ سے کسی مجبوری کی وجہ سے اجازت طلب کرتے ہیں اولائک اکل یؤمنون بلاہ و یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں فزن کا پھر جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں لباد شاہم اپنے کسی ضروری کام کے لیے فاضل لمن شیتمن تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں یہ اجازت طلب کرنا بالکل جائز ہے مجبوری کی وجہ سے طلب کیا جا رہا ہے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ صحابہ کرام ادب کے ساتھ امرے مجبوری اجازت طلب کر رہے ہیں پھر بھی حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جسے چاہیں اجازت دینا چاہیں دیں جسے نہ دینا چاہیں نہ دیں اور جسے آپ اجازت نہیں دیں گے وہ جا نہیں سکے گا اور جسے آپ اجازت دیں گے وسط لحم اللہ آپ ان کے لیے اللہ سے معافی بھی طلب کریں کہ آپ کی بارگاہ میں اجازت طلب کرنا گو کہ گناہ نہیں ہے مگر پھر بھی آپ ان کے لیے معافی طلب کریں جس سے لوگوں کو یہ ظاہر ہو کہ حضور کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلندوں بالا ہے کہ کہیں اجازت طلب کرنے میں کوئی بے ادبی نہ ہو گئی ہو ذرہ برابر کوئی فرق نہ ہو گیا ہو کوئی جلد بازی نہ ہو گئی ہو اس لیے محبوب آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بے ادبی اگر نادانستہ طور پر ہو گئی ہو تو اللہ تعالی انہیں معاف فرمائے اس قدر محبوب کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے ان اللہ غفور الرشیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے لا تجالو دعا ار رسول بہی نہ کم رسول کے بلانے کو تم آپس میں ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کے بلانے کو سمجھتے ہو اس کے دو معنی ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ حضور اگر تمہیں کسی کام کے لیے بلائے تو تمہارا وہاں پر فوراً حاضر ہونا فرض ہے اگر نماز کی حالت میں ہو تو نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا تم پر لازم ہے یہاں تک کہ آپ اس سے پہلے تفسیر میں سن چکے ہیں کہ اگر حضور کسی صحابی کو نماز کے عالم میں بنائیں چاہے وہ فرض نماز ہو فوراً اسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا لازمی ہے پھر وہ صحابی حضور سے باتیں کریں حضور جو کام کہیں وہ کام کر کے آ جائیں وہ اسی وقت اس تمام پیریڈ میں نماز کے اندر ہی ہیں ان کی نماز نہیں ٹوٹتی پھر جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز جاری کریں تو حضور کے بلانے میں اور عام بشر کے بلانے میں بہت بڑا فرق ہے حضور ظاہری طور پر تو بشر کی صورت رکھتے ہیں مگر آپ کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ ادنا سی بے ادبی ہو جائے تو ایمان برباد ہو جائے تو حضور کی اگر بلائیں تو یہ مت سمجھنا کہ عام شخص نے بلایا ہے کہ یہ وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی بارگاہ میں فرشتوں کے سردار جبریل امین آتے ہیں تو ادب کا پیکر بن کر حاضر ہوتے ہیں اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم حضور کو پکارو تو ادب اور تعظیم سے پکارو دنیا میں ہم کسی کو پکارتے ہیں تو اس کا نام لے کر پکارتے ہیں اے زید تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارو بلکہ کہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ القاب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پکارو تو غزوہ خدمہ کے موقع پر منافق جب دیکھتے کہ اب بڑی مضبوط چٹانے ہیں بڑی محنت کا کام ہے تو یہ دیکھتے رہتے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں دوسری طرف ہوں اور صحابہ کرام کسی اور کام میں مشغول ہوں تو وہ کسی درخت کی آڑ بنا کر یا کوئی بہانہ کر کے وہ نکل جائیں تو فرمائے جو ایسا کرتے ہیں بغیر اجازت کے نکل گئے یا نکلتے ہیں اللہ تعالی انہیں بخوبی جانتا ہے جاننے کی یہ مانا ہے کہ اللہ تعالی انہیں سزا عطا فرمائے گا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ اللہ تعالی خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپ کے نکل جاتے ہیں الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ خفون پس چاہیے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں حضور کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں وہ لوگ ڈریں چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کاپیں ان تصویر بہم کہ کہیں انہیں عذاب نہ آ جائے فتنا کے مانا آزمائش انہیں ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ کی مخالفت سے کہیں مصیبت نہ آ جائے بیماریاں نہ آ جائیں آفتیں نہ آ جائیں او یوسیب علیم یا ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے قرآن مجید و قان حمید تا قیامت ہے اس کے احکامات تا قیامت قائم و دائم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے آج جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آ جائے مقافات عمل دنیا کے اندر ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی اس کا نتیجہ ظاہر اکثر ہوتا ہے وہ فصلین فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرے تو اس گناہ سے ڈرانے کے لیے اپنے آپ کا ذہن اس طرح بنائے کہ اب میں نے یہ گناہ کیا ہے اب دنیاوی کسی مشکل کے لیے میں تیار رہوں یا تو کوئی بیماری آ سکتی ہے یا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے یا کوئی ٹینشن آ سکتا ہے یا کوئی کاروباری نقصان ہو سکتا ہے یا ڈکیتی ہو سکتی ہے یا چوری پڑ سکتی ہے جب رسول اللہ کی مخالفت کی قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا پھر تیار رہو تمہیں ڈرنا چاہیے کہیں کہ ایسا نہ ہو جائے پر ایسا اکثر ہوتا بھی ہے جب بھی ہم پر کوئی فکر آئے تشویش آئے پریشانی آئے یا ہم پر کوئی مصیبت آئے اگر ہمارے پاس سوچنے والا دل ہو اور ہم سوچیں غور کریں تو کوئی نہ کوئی گناہ کی یہ سزا ہوگی اور ہم سوچیں گے یاد کریں گے ہمیں یاد آ جائے گا کہ ہاں کل پرسوں میری جماعت چھوڑ گئی تھی میری نماز نکل گئی تھی اچھا میری زبان سے جھوٹ نکل گیا تھا بدنگاہی ہو گئی تھی فلاں مسلمان کا میں نے دل دکھا لیا تھا اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو یاد آئیں گی یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے انسان کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے مما اصم مصیبت فبیما کسبت ایدی کم جو تم پر مصیبت آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اللہ سن لو ان ن ل مع سماوا بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے قدر یا علم تم علیہ بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جس پر تم ہو تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوتوں کو اللہ خوب جانتا ہے وہ یوم یور جا اور اس قیامت کے دن یہ سارے لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے بِمَا تعالیٰ ان کے تمام آمال کی انہیں خبر دے گا اچھے کا انجام اچھا ہے اور برے کا انجام بڑا بھیانک ہے اللہ کل شعی ن اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے رب العالمین سور نور کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے سور نور میں جو ہم نے باتیں سنی ہیں رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے